الرحمن الرحیم رحمان رحیم اکرام, یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو آدمی اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرے اور اسے یہ احساس ہو کہ وہ عام دنوں کے برعکس جس طرح کی زندگی گزار رہا تھا اس کے برعکس اب زندگی کے دن گزار رہا ہے تب تو واقعی اس نے رمضان مبارک کے روزوں سے اور ان دنوں سے کچھ استفادہ حاصل کیا ہے اور اگر اس کی زندگی میں ان لمحات اور ان ایام میں جو اس نے رمضان سے پہلے گزارے ہیں اور ان ایام میں اور وہ لمحات کے جو رمضان کے دنوں میں وہ گزار رہا ہے ان میں کوئی فرق نہیں تو وہ سمجھے کہ رمضان کی برکتیں رمضان کے انوار اور رمضان کے تجلیات اس کے قلب پر ابھی وارد نہیں ہو رہے اس سلسلے میں بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں پہلے کہی جا چکی ہیں اور انشاءاللہ العزیز رمضان کے بقیہ مسائل کے بارے میں کل صبح جمعے کے خطمے میں بھی بہت کچھ بیان ہوگا ایک بنیادی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہے چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو فرضی نماز یا نفلی نمازیں چاہے وہ رمضان مبارک کے روزوں کی صورت میں ہو چاہے یہ عبادات زکات کی صورت میں ہو صدات اور خیرات کی صورت میں ہو چاہے یہ عبادات حج کی صورت میں ہو عبادتوں کی یہی قسمیں ہیں کچھ جانی عبادتیں ہیں بدنی عبادتیں ہیں اور کچھ مالی عبادتیں ہیں بدنی عبادتیں ہیں نمازیں روزے حج اور مالی عبادت ہے صدقہ خیرات اور زکوات جب تلک آدمی کا عقیدہ درست نہ ہو اچھی طرح توجہ کے ساتھ اس بات کو نوٹ کیجیے جب تلک آدمی کا عقیدہ درست نہ ہو تب تلک ان عبادتوں کا انسان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ پہنچ سکتا کوئی فائدہ نہیں اگر آدمی کا عقیدہ شرک کا ہے اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے یا اللہ کو رب مانتے ہوئے غیر اللہ کو بھی رب کی ربوبیت میں شریک کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کو نہ اس کی نمازیں کچھ فائدہ پہنچائے گی نہ روزے نہ حج فائدہ پہنچائے گا نہ زکوت صدقات اور خیرات یہ ساری عبادتیں تب ہی اسے فائدہ پہنچائے گی اور تب ہی رب کی دارگاہ میں قبول ہوں گی جب اس کا عقیدہ درست ہو عقیدے کی درستگی کے بغیر کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں سکتی کوئی عبادت کسی قسم کی عبادت اور عقیدے کی بنیادیں دو چیزیں ایک عقیدے کی بنیاد ہے اللہ کی توحید کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور دوسری عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت ان کی نبوت ان کی رسالت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے تب بھی عبادت کا کچھ فائدہ اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت و رسالت اور امامت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تب بھی عبادت کا کوئی فائدہ دی. عبادت ضائع ہے وقت کا زیاں ہے مال کا زیاں ہے جان کا زیاں ہے اپنے بدن کا زیاں ہے کوئی فائدہ نہیں اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان ساری عبادتوں کا فائدہ دنیا اور آخرت میں تبھی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہے. اور عقیدے کی مثال بنیاد کی ہے جتنی اونچی عمارت کھڑی کر دی جائے اگر اس کی بنیاد درست نہیں ہے تو عمارت کبھی بھی سلامت رہ سکتی ماشی. کسی وقت بھی گر جائے اسی طرح جتنی بھی عبادتوں کی عمارت کھڑی کر دی جائے اگر عدیدہ درست نہیں ہے تو اس عمارت کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے گا سر اسی چیز کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر اشارہ کیا ہے کہ اے سن لو ابراہیم جلیل القدر نبی اسماعیل زبیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسا گلیم اللہ اور عیسا روح اللہ ان سارے نبیوں کا نام اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر سکر میں پارے نے رب تائیدات نے کہا لو لشرفو کا ملون اگر یہ اٹھارہ کی اٹھارہ نبی اپنے اونچے مقام کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں شیر کا انتخاب کر لیتا تو, تو ان کی نبوتیں بھی ختم ہو جاتی ان کی نبوتیں بھی باقی چوبیس میں بارے میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کا نام لے کر سرور کائرات حضرت محمد الرسول اللہ صلی صلا وسلام کا نام دیکھا بھی شرک کرتے ہیں تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع کر دیے جاتے اگر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کفیت ہے تو باقی کون ہے کہ وہ جو جی چاہے کرے اس کی باتیں اور لوگ کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی جی کوئی بات نہیں اور نواز کو پڑھتا ہے جی روزہ تو رکھتا ہے سن لو ایسے روزہ رکھنے والے کا کوئی روزہ نہیں ایسی زکات دینے والے کی کوئی زکات ایسے حج کرنے والے کا کوئی حج ایسی عبادت کرنے والے کی کوئی عبادت نہیں عبادت تو ابو جال بھی کرتا تھا ہر سال حج کرتا تھا روزے بھی رکھتے تھے زکات سنتا خیرات بھی کرتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانبے میں رہتے تھے کابے کے اندر کابے کے متولی تھی دیکھے بت اللہ نے کہا کہ شہد کے ساتھ یہ ساری چیزیں ان کو کوئی بھی فائدہ پہنچا سکتی ماہ واہ جہدم وہ کا ٹھکانا جہدم ہے اور بہت بڑا ٹھکانا اس لیے دوستو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی باتیں یہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول ہوگی جبکہ آدمی کے عقیدے میں خلل نہ پائے اور عقیدے کے دو بنیادی جولے ایک اللہ کا عقیدہ کہ اللہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریف نہیں اور دوسرا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ تفصیلی گفتگو کل خطمۂ جمعہ میں بھی ہوگی کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کا خطمۂ جمعہ انشاءاللہ توحید کے بلوان پر ہی ہے جو دو جموں سے خطمہ کے موضوع چل رہا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ کے بارے میں باقی گفتگو اسی طرح چار نکات ترابی کے بعد تسلسل کے ساتھ ہوگی جب تک یہ مسئلہ انشاءاللہ پوری طرح میں سمجھا نہیں لوں گا انشاءاللہ اللہ دوسرے مسئلے کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی مبارک کے بارے میں بہت اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت اور استطاعت اور قوت رکھتا ہو اور وہ سفر کے اندر بھی نہ ہو اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہ رکھے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد کیا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی ایک روزے کو جو جان بوجھ کر اس نے بغیر عذر کے چھوڑا بیمار بھی نہیں ہے سفر میں بھی نہیں ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت اور استطاعت بھی رکھتا ہے اس کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تب بھی ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا ساری زندگی روزہ رکھتا اس قدر اس کی احتیاط فرق میں چاہ آج کل اچھے بڑے تندرست جوان طاقتور لوگ بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کے بارے میں کتنی سخت گرفت ہوگی آج کی یہ گرمی اور اس گرمی کی شدت ہمارے لیے بڑی ناقابل برداشت معلوم ہوتی ہے لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر آج ہم نے اللہ کی خاطر روزہ رکھ کر okay. خدا کر لیا تو خدا بندے عالم ہمیں اس دن کی گرمی سے نجات دلا دے گا جس دن سورج سوا ہاتھ پر ہوگا اور زمین اس طرح تپ رہی ہوگی جس طرح کڑاہے میں ابلتا ہوا دیر کھولتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لوگ مادر داد بھرانا اس کھلے میدان میں کپتی ہوئی زمین کے اوپر ننگے سورج کے نیچے کھڑے ہوں گے کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا کوئی ان کو گرمی سے بچانے والی چیز نہ ہوگی آپ نے فرمایا وہ دن ختم ہونے میں نہیں آئے گا اللہ کے رسول وہ دن کتنا لمبا ہوگا آپ نے فرمایا وہ ایک دن پچاس ہزار سال لمبا ہوگا ایک دن کتنا لمبا ہوگا پچاس ہزار سال لمبا ہوگا آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کے اپنے جسم کے اندر سے کتنا پسینہ نکلے گا ایک انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ آدمی کیا ہوگا ایک آدمی جسم سے نکلنے والا پسندہ خدا ان عالمی اس دن کی سختیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے اتنا پورب کا کی گرمی سے ڈرو جس دن کی گرمی انتہائی اتنا سخت ہوگا کہ ماں اپنے دودھ کی جہاں کل حمل الحملہ نے آنکھوں کے پیٹ میں بچے ہوں گے یا جن جانوروں کے پیٹ میں بچے ہوں گے اس گرمی کی شدت کے پیٹ سے بچے گر جائیں گے وطا کا پتارا باہر ولاث اللہ آزام اللہ شریف لوگ گر رہے ہوں گے گر رہے ہوں گے اللہ نے کہا دیکھنے والا سمجھے کہ شاید انہوں نے نشہ کر رکھا ہے فرمایا نشہ نہیں اللہ کے عذاب کی سختی ان سکتے اس دن کی گرمی کا خیال کر کے آدمی آج کی گرمی کو برداشت کرے درورے طائلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دن کی گرمی کا خیال کر کے آج کی گرمی کو برداشت کیا اللہ رب العزت اس کو ماسٹر کے میدان کی گرمی میں اپنے ابیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عہد کا پیالہ پلائے گا آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ہاتھ سے عوض تو کے پانی کا ایک پیالہ پی لیا پچاس ہزار سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا جنت میں جائے گا پھر جناتل تجری بنتا ہر طرف چشمے نہریں ہوں گی پھر انسان کو پیار اور اس کی شدت سے حال نہ کرے گی اس لیے لوگوں آج کے روزے کو اللہ کی رضا کے لیے اس طرح رکھو جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا روزے کی رکھنے کا طریقہ کیا ہے روزے کی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکالے جس سے رب ناراض ہو جائے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس سے اس کے نامائے اعمال میں خلل پڑ جائے کوئی برا کلمہ کوئی بری بات کوئی گندی بات کوئی جھوٹ کی بات کوئی غیبت کی بات کوئی فک میں بات بلکہ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے تو کہے فل کہ بھائی تو مجھ سے جھگڑتا ہے میں نہیں جھگڑتا کیونکہ میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا اسی لیے امام کائنات فخر موجودات رحمت اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کروایا ملم مل یادا سودہ دورے لام بحی فلائی صلی مہو و شرابا جو روزہ رکھ کر اپنی زبان کو بری بات سے نہیں روکتا اللہ تعالی کو اس کے کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو اس کے کھانے اور پینے سے باز رہنے سے کوئی فائدہ نہیں آدمی روزے دار وہ ہے جو حلال چیز کو چھوڑتا ہے روٹی کھانی حلال ہے پانی پینا حلال ہے پھل کھانے حلال ہے ان حلال چیزوں کو کیوں چھوڑا ہے اس لیے کہ ہرش والے نے کہا ہے حیرانگی کی بات ہے کہ حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیتا ہے اور حرام کو نہیں چھوڑتا پھر تو میں چھوٹتا روزہ بولنا جب روزہ رکھ کر حلال چیزوں کو ترک کیا ہے تو حرام چیزوں کو بلولا ترق کر لگا اس لیے اگر کوئی روزہ رکھ کر گانے سنتا رہتا ہے اور ریڈیو سنتا رہتا ہے شطر جی کھیلتا رہتا ہے گیت سنتا رہتا ہے فضول کسے اور کہانیاں پڑھتا رہتا ہے اس آدمی کا کوئی روزہ نہیں روزہ کس کا ہے روزہ رکھ کے عرش والے کی اداری بھی کلام کو پڑھتا ہے اللہ کے کلام وزیر کی تلاوت کرتا ہے ذکر از کار کرتا ہے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے گاہک نہیں ہے قرآن کھولنے میں بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ دکان میں بھی برکت فرمائے گا زندگی میں برکت فرمائے گا لیکن اگر مصروفیت ایسی ہے کہ آدمی قرآن شریف کھول کے دکان پہ تجارت پہ ملازمت پہ کارخانے میں صنعت میں حرفت میں تجارت میں ذراعت میں،, میں قرآن کھول کے نہیں بیٹھ سکتا کیا کرے اپنی زبان سے وہ لوائیں پڑھتا رہے جو اس کو یاد ہے وہ ذکر کرتا رہے جو اس کو یاد ہے اور افضل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے ذکروں کا سردار ذکر کون کا ہے لا الحا بس لا لاحا یہ سارے فکروں کا یہ پڑھ کر یہ پڑھ کے پھر پڑھ کرے استفر اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ دن میں سو مرتبہ اصطرح ہے کتنی مرتبہ سو مرتبہ فرمایا اگر اس کے گنا ساری کائنات کے سمندروں کے پانیوں کے اوپر نمودار ہونے والی جادوں سے بھی زیادہ ہو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سو مرتبہ استافر اللہ استافر اللہ یا ایک اور ذکر ہے نبی یہ کائنات نے فرمایا یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے فرمایا کل مثال خفیف اطانسان ثقیل اثان فلمیزان حبیب اطان علر رحمانے سنو دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن قیامت کے متضاضو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا اللہ کو بڑے ختن ہے اللہ کو بڑے پسند ہے کیا ہے سبحان اللہ بے ہم سبحان اللہ عظیم یہ دو کر نبی پاک نے فرمایا جب مومن ایک مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ بے ہم سبحان اللہ عظیم فرمایا اللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے جنت میں اس کے باغ میں ایک درخت لگا دیتا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اگر ہزار مرتبہ دل میں پڑ لوں آپ نے فرمایا اللہ تیرے باغ میں ہزار درخت لگا دے گا اس نے کہا یا رسول اللہ پھر زندگی میں تو بڑے دفعات میں پڑھ سکتا آپ نے فرمایا تجھ کو کیا پتا ہے کہ ایک مومن کو جنت میں جو جنت کا حصہ ملنے والا ہے وہ کتنا لمبا چوڑا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ کتنا لمبا چوڑا ہے فرمایا اگر ستر سال سواری پہ سوار ہو کے اپنی جنت کے حصے میں گزرتا رہے ستر سال گزر جائے گا جنت کا حصہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا ایک مومن کو جو جنت ملے گی تو سارے مل کے پڑھو کیا سبحان اللہ وابی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وابی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وابی سبحان اللہ العظیم ایک طرف ہو اور طرح محمد رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو تو ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آنچ اب اس کو غلط سمجھنے کے لیے تھوڑے سے غور اور فکر کی ضرورت ہے اور وہ اس طرح کے زبان سے ساری کائنات یہ کہتی ہے یا ساری دنیا کے مسلمان اس بات کا عزیزہ رکھتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم نہ کیا جانا چاہے زبان سے سب یہ لوگ کہتے ہیں لیکن عمل کی صورت یہ ہے کہ پھر چھوٹے چھوٹے گروہ چھوٹے چھوٹے فرکے چھوٹی چھوٹی جماعتیں اپنے اپنے گڑے اپنے اپنے گروپ اور وہ انسان کو اس طرح اندا کر دیتے ہیں کہ صاف صاف اللہ کے رسول کی بات سامنے ہوتی لیکن صاف صاف نبی کی بات کو سننے کے باوجود کہتے ہیں جی کہ ہمارے فرقے کے مولوی یہ بات کہتے ہیں ان کو کیسے چھوڑ آ یہ غلط تو نہیں کہتے توجہ کے ساتھ بات کو سمجھو ذرا حقیقی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جو لوگ موجود تھے اور جن کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو مبوس کیا تھا آپ جب ان کو غیر خدا کی پرستش پر سے روک کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تو وہ بھی جواب میں یہی کہتے کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو غلط نہیں کہتے لیکن ہم نے اپنے باپ دادے کا تو ایسے نہیں کرتے ہوئے بات کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بات سچی اور ہمارے باپ دادا ظاہر تھے وہ میرے ساتھ قرآن کھول کے پڑھو قرآن کہتا ادا تالو علامہ رسول والے آباد جب لوگوں کو کہا جاتا ہے ہو کس کی طرف آؤ اللہ کے قرآن کی طرف محمد کے فرمان کی طرف صلی اللہ ہوئے قرآن کا لفظی تجمہ یاد رکھنا اذا اضافی اللہ جب انہیں کہا جاتا ہے تو کس کی طرف علاقہ اس کی طرف جو رب نے آسمان سے جاگل کیا اس کی طرف آؤ رسول اس کی طرف جو رسول تمہیں لیتا جواب میں کہتے ہو گا ہمیں کافی ہے وجدنا علیہ آبار جس پر ہم نے اپنے باپ بادے کو پایا قرآن کہتا ہے اول اانا آبا لایا شیل ملا یہاں اے میرے نبی ان کو پوچھو کہ کیا تمہارے مام دادا پہ بھئی اترتی تھی کن کو کن کے مقابلے میں رکھتے آج میں سمجھتا ہوں کہ امت کی گمراہی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بے شمان لوگ مجھ کو ملتے ہیں ایک میرا اپنا ساتھی واقعہ ایک بڑا نیک آدمی بزرگ اور دیندار یہ نہیں کہ بےبی رات دیندار آدمی اتنی اتنی بڑی داری حج کیا ہوا ہے دیکھ الحانہ پہلے اہل ریسوں سے بڑی نفرت کرتا تھا کہنا کیا یہ مکھیا اور آتے حماز اللہ اور جو بھی آمر کیا کھا ہیں شور کر دیں یہ کہتا تھا اللہ کی قدرت کے حج کے لیے چلا گیا مدینہ طیبہ میں پہنچا کعبے میں پہنچا دیکھا کہ سارے لوگ رفائی جان کرتے آمین کی آواز سے کعبے کا سہل بھی گھستا ہے اب پریشان ہو گیا آج بھی دیکھتا واپس آیا مجھ کو ملا کہہ لگا جی یہ مسئلہ کیا ہے میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے جب امام اونچی آواز سے آمین کہو اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ نے اس کے سارے گروں کو آپ فرما دیے ایک آمین کی وجہ سے ساری کائنات کے جتنے بندے کے گرو ہیں ہو جاتے ہیں اس کے سوا اور کیا چاہیے میں نے کہا صحابہ سے یہ مرویز کہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک کے پیچھے ہم لوگ پڑھتے تھے اتنی بلند آواز سے کی عام کہتے تھے کہ مسجد اور کے اندر بوجھ پیدا ہو جاتی تھی باتی رہ گیا رفائی جین کا مسئلہ رفائی جدید کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کو چاروں خلفاء نے روایت کیا صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے عثمان ددورین علی نے رضوان اللہ علیہ یہ چاروں خلیفے ہیں نبی کے ان کے علاوہ چھ اور آدمی جن کا انو لے کے نبی نے ان کو جدت کی نشارت دی ط حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن الرحمان حضرت صابت ابی مکان اور حضرت شہید ابتلاف اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی یہ دس چار سو اور یہ چھ کتنے ہو گئے یہ وہ دس, دس ہے جن کو اشراشرہ کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گروہ لے کر دس کے دس کو جدت کی بشارت دی دس کے دس نے روایت کیا ہے دس کے دس نے کہ ہم نے نبی کے پیچھے رواج پڑی دیکھا حضور رکو کرتے ہوئے بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے روی کرتے تھے رقو سے سر اٹھا کے بھی روایت کرتے تھے دس صحابہ نے روایت کیے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ربی اللہ تعالیٰ میں نے نبی کے خدمت میں ساری زندگی خاصی دی آخری وقت تک نبی کے پیچھے رواج پڑھی نبی کائرات اپنی وفات کے دل تک رفائی درج کرتے رہے اپنی وفات کے اور بولو بھائی اپنی وفات کے دل تک رفائی درج کرتے رہے اب پریشان ہو گیا کیا لڑا جی پھر تو لازمی کرنی چاہیے میرے کا بالکل لازمی کرنی چاہیے کیا لینڈا جی واجب ہے میرے کا واجب ہے اب چلا گیا دیکھو کس طرح شیطان بہکاتا ہے چلا گیا کیا لگا جی یہ مطلب میں نے پہلے نہیں سنتا حدیث دکھائی میں نے حدیث پڑھنے کے بعد بڑا پریشان ہو گیا چار پانچ دن کے بعد مجھ کو میرا میں مسجد میں بیٹھا ہوا سچا واقعہ آپ کو اپنا ساتھ ہی بتا لگا جی میں ایک بڑے بزرگ آدمی کا مریض فوت ہو گیا ایک آدمی کے واقعی ایک آدمی کے نام میں لے کر جی میں نے ان کے پیچھے بیس سال پچیس سال نماز پڑھی ہے محبت بھی بڑی کرتے تھے وہ تو رکھائی کرتے نہ کرتے اللہ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ میں گھڑ کے لے آیا ہوں کوئی ماشاءاللہ کا ضابطہ تو نہیں ہے کہ صبح سورے رات کو کچھ لیتا سویرے دیا جاتا آ گیا ایسی بات تو نہیں ہے یہ تو حدیث کی کتاب میں نے اس کو کھول کے دکھائی اس کے اندر لکھ جو دنیا کے کسی مولوی کو کہے کہ اس حدیث کی کتاب کا انکار کر کے دکھا رہے بخاری شریف کے اندر مسلم شریف کے اندر پھر پریشان ہو گیا پھر چلا گیا پھر دوسرے دن آیا کہنا جی وہ مولوی صاحب پھر گبراہ مر گئے انہیں ایک آدمی سے اللہ اکبر میں نے پھر اس کو قرآن نکال کے دکھایا میں نے کہا قرآن کہتا ہے رسول اللہ نے بھرتی کی نوزلہ ہے نعوز ملا ہے مطلب کیا ہوا زبان سے کہتے ہیں رسول سب سے بڑا لیکن اب سے رسول کا بڑا ماننے کے لیے تیار ہے یہ ریوائی بالکل اسی طرح کی ڈیوائی جس طرح کی ڈیوائی ان لوگوں کو لگی جو دماغ سے کہتے ہیں اللہ ایک ہے لیکن کہتے ہیں یہ کہ بزرگ ویسے ہی دونوں بزرگوں کے درمیان مسئلے کا فرق آ گیا میں کہا کرتا ہوں انہوں نے اللہ کی ذات کے سامنے بزرگ کھڑے کر دیے تم نے رسول اللہ کی ذات کے سامنے بزرگ کھڑے کر دیے اور ایسے نہیں کا یہ ہے کائنات سامنے کائروں کے لوگ ایک طرف کائنات کی بات کو دیکھ دیا جائے گا محبت کی بات پہ آگے جی نہیں آنے دیا جائے گا صلی اللہ وقت. یہ ہے مطلب سچا قرآن کا مطلب قرآن نے جو مطلب بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات غلطی کر سکتی ہے رسول اللہ سے غلطی ہو سکتی عقیدہ آدر درست کرو اور عقیدہ کیا ہے کہ رسول کے مقابلے میں کسی کی بات چل سکتی واخر ہوتا ہوا یہ بات نہیں تھی